اور اس کی ایک علت ہے اور اس کی ایک علت ہے یعنی عالم کا ایک کاز ہے پھر اس کا ایک کاز ہے پھر یہ محدود تعداد کے بعد عالم کا افیکٹ یعنی کہ معلوم بن جاتا ہے یعنی ایک سرکل بن جاتا ہے کہ عالم کی علت اس کو اس کا اسی کوئی اسی کوئی, اسی کوئی ریزن اور آخر میں وہ ریزن عالم کا افیکٹ بن جاتا ہے تو یہ ان کا یہ اب تک نظریات پیش کیے گئے ہیں لیکن ان میں ایک صاحب ہیں اسٹیفن ہاکنگ اسٹیفن ہاکنگ کا نظریہ بالکل ڈفرینٹ ہے انہوں نے ایک اور نظریہ بھی پیش کیا ہے اس کا میں تھوڑی دیر بعد ذکر کروں گا اور آج کل تمام دہری حضرات کو اسی نظریے پہ ناز ہے کیونکہ آخر اسٹیفن ہاکنگ نے کیا کہا ہے کہ وہ تمام دہری حضرات کہتے ہیں فخر دہریہ دہریات کا فخر کوئی وجہ تو ہوگی نا اس کی تو انہوں نے بھی ایک پیش کیا ہے تو اس کو بھی ہم آپ کا ذکر کریں گے لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ جتنے نظریے ہیں بڑے پیچیدہ قسم کے نظریات ہیں اور سب کے سب محتاط ثبوت ہیں تو جب یہ نظریات محتاج ثبوت ہیں تو آپ کس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے ماننے پر ہی مسئلہ ہے محتاج ثبوت ہونے کا اور باقی جو نظریات ہیں وہ محتاج ثبوت نہیں ہے اچھا جی اچھا جی یہ میں ذرا اسے پھر سے پر بتاؤں یہ تمام نظریات محتاج ثبوت ہیں لہٰذا اب نافی پر بھی بارے ثبوت ہوگا یاد رکھیے کہ محتاج ثبوت نہ ہونا اور بلا ثبوت ہونا دو مختلف چیزیں ہیں غیر محتاج ثبوت اور ہے اور بلا ثبوت ہونا اور ہے یہاں بھی ایک چھوٹا سا فرق میں نے بیان کر دیا ہے اب ان نظریات پہ مختصر یہ عالم موجود ہے یہ عالم ممکن ہے یعنی کہ کانٹیجنٹ ہے اگر عالم ممکن ہے اور بغیر کسی کے بنائے خود بخود آپ سے آپ خام عدم سے وجود میں آ, آ گیا ہے تو یہ نظریہ جو ہے خدا کو ماننے سے زیادہ اصیر الفہم ہے یعنی ڈیفیکلٹ کانسیپٹ ہے تو آپ خدا کو تو ماننے کو جو ڈفیکلٹ کانسیپٹ کہہ رہے تھے لیکن جواب میں جو آپ کانسیپٹ لے کر آئے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ڈیفیکلٹ اور عجیب سا کانسیپٹ ہے اگر عالم اضلی ہے تو پھر دوسرا موقف ہے اس پہ میں بات کر رہا ہوں اگر عالم اضلی ہے تو زمان یعنی کہ ٹائم بھی عضلی ہوگا اگر ٹائم اضلی ہوگا تو موجودہ لمحہ جو پریزنٹ نو ہے یہ انفینٹ سے نہیں آ سکتا پریزنٹ مومنٹ کبھی تو یہ جو لمحہ ابھی ہم جس پہ ہم لوگ موجود ہیں اگر وقت اضلی ہے تو یہ لمحہ کبھی آ ہی نہیں سکتا تو یہ لمحہ آیا ہوا ہے دیٹ مین کہ وقت عضلی نہیں ہے تو یہ بھی آپ لوگوں میں کہ یہ تو یہ مہار ہو جاتا ہے امپوسبل ہو جاتا ہے اگر وقت کی ابتدا ہے اور عالم اضلی ہے اب یہ اگر موقف ہے تو یہ سوال یہ ہے کہ قدیم عالم میں یہ وقت کہاں سے آ گیا کیسے پیدا ہو گیا اگر آپ کہیے کہ وقت بھی اضلی نہیں ہے چلو عالم تو عضلی ہے تو پھر یہ قدیم عالم ہے اس میں یہ وقت کہاں سے آ کوئی نہ کوئی تو چیز ہوگی جس نے وقت کو ہی پیدا کیا ہوگا اور مزے کی بات یہ ہے کہ ارستو یا ارسا تالیس یہ 322 ٹوینٹی بی سی ای کے شخص ہیں اور انہوں نے طالباً اسی وجہ سے خدا کے ال اول یعنی الائم موور یا فرسٹ موور ہونے کا کانسیپٹ پیش کیا تھا کیونکہ وہ جو فلسفہ ہیں یہ عالم کو قدیم مانتے ہیں اور وقت کو یا حرکت کو حادث مانتے ہیں تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ خدا نے عالم تو نہیں بنایا جیسے پہ پہلے بڑی بحث کر چکا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے وقت کو براد ہلایا ضرور ہے وقت کو تچ ضرور کیا ہے تو یہ حل... اچھا ہلکا اور لوگ کا جو کبھی نظریہ بیان کیا ہے اس طرح کے تصد الغیر کا نظریہ بیان کیا ہے یہ دونوں جو ہے ناقابل تسلیم ہے کیونکہ جو چیز تسلسل میں آتی ہے وہ محال ہوتی ہے امپاسبل ہوتی ہے تو یہ وقت اگر خدا ہوگا تو یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے لیکن اگر خدا نہیں ہوگا تو پھر آپ کو کوئی آسانی نہیں ملے گی بلکہ اس سے زیادہ پرابلمس آپ کو پیدا ہوں گے اب یہاں پر یہ نوٹ کر لیں کہ دہری حضرات کو اپنے اس موقف کا اندازہ ہے وہ یہ سوال کرتے ہیں ان کو اپنے موقف کا اندازہ ہے کہ ان کا موقف کمزور ہے بغیرف ہے ویک ہے تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا بھائی یہ بتائیں خدا کا خالق کون ہے الٹے آپ سے یہ سوال کر لیتے ہیں جب آپ ان سے کہتے ہیں لگے بھائی آپ کے مسائل میں یہ مسائل ہے تو کہتے ہیں اچھا بھائی اگر خدا سب کا خالق ہے تو خدا کا خالق کون ہے تو یہ سوال غیر صحیح ہے اب یہ غیر صحیح کیوں ہے اس لیے کہ عالم کی توجیب بغیر خدا کے بہت عجیب ہو جاتی ہے لیکن باریک اعلیٰ کو غیر مخلوق یعنی انکریٹیڈ مانا جا سکتا ہے کیونکہ خدا کیا ہے وہ انکریٹڈ ہے جب انکریٹڈ ناٹ کریٹڈ ہے تو اس کا کوئی خالق بھی نہیں ہوگا دریاضہ سوال کرتے ہیں کہ اگر خدا کو غیر مخلوق مانا جا سکتا ہے تو عالم کو غیر مخلوق ماننے میں کیا حرج ہے یعنی عالم کو بھی غیر مخلوق مان لیجئے جب خدا کو آپ غیر مخلوق مان کر اس کا کوئی خالق نہیں مان رہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو عالم کو بھی ہم اس کے جواب میں غیر مخلوق کہہ دیں خدا کو ہی انکار کر دیں تو اس کے پھر عالم کے خالق کی ضرورت یا یعنی نیسیسٹی نہیں رہتی جیسا کہ باریکعالیٰ کو غیر مخلوق ماننے سے اس کا اور اس کی صفات کو بھی غیر مخلوق ماننے سے کیا کہتے ہیں وہ لا خالقہ لہو ہو جاتا ہے یعنی کہ ود آؤٹ تو اگر عالم کا کوئی خالق نہیں ہے یعنی عالم غیر مخلوق ہے تو دو صورتیں ہیں عالم معلول ہے یا معلول نہیں ہے دو صورتیں یعنی وہ ایفیکٹ ہے یا ایفیکٹ نہیں ہے اگر عالم معلول نہیں ہے غیر معلول ہے تو پہلے یا دوسری صورت ہے جو میں اوپر بیان کر چکا ہوں اگر عالم معلول ہے تو چوتھی یا پانچویں صورت ہے اور تیسری صورت دونوں میں آ سکتی ہے ان سب پر بھی میں نے مختصر بحث کر دی ہے عالم کو آسانی سے غیر مخلوق قرار نہیں دیا جا سکتا یعنی کتنی آسانی بات نہیں ہے اگر کہا جائے کہ عالم خود اپنی علت کوز ہے اور خود اپنا ایفیکٹ معلول ہے یعنی کہ ایفیکٹ ہے تو یہ صورت بالکل باطل ہے یعنی رانگ ہے اور محال یعنی امپاسبل بلکہ ایفسرڈ ہے خدا تعالیٰ کو عدلی اور غیر مخلوق ماننے سے یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے اس کا کچھ ذکر آئندہ بھی ہوگا بہرحال غیر مخلوق کے لیے خالق کا ہونے کا سوال ہی غلط ہے یعنی یا تو چیز مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے اگر مخلوق ہے تو اس کا کوئی خالق ہوگا اور اگر وہ غیر مخلوق ہے تو اس کا کوئی خالق نہیں ہوگا جیسے خدا غیر مخلوق ہے بلکہ اس کی صفات بھی غیر مخلوق ہیں ابن رشد ابن رشد اور دہریت میں یہ بیان کر چکا تھا پہلے بھی ایک دفعہ لیکچر میں کہ اگرچہ محترم ابن رشد کھل کر دہریاں نہیں ہے لیکن ان کے نظریات دہریت کی طرف جاتے ہیں اور انکار خدا کو ماننا ان کا سوری ان کا خدا کو ماننا ایک تصنع اور تکلف ہے ان کے نزدیک عالم ممکن ہے یعنی کانٹیجنٹ ہے اور عالم کا امکان یعنی کانٹیجنسی ایک یعنی ایٹریبیوٹ ہے جو کسی محل یعنی کہ کسی لوکس کو چاہتا ہے اور محل کے ساتھ قائم ہوتا ہے اب عالم اگر موجود ہوگا تو اپنے امکان کے سبب موجود ہوگا تو ابن رشد کے نزدیک عالم اگر موجود ہوگا تو اپنے امکان کے سبب موجود ہوگا خدا کے موجود کرنے کے وجہ سے موجود نہیں ہوگا تو ہمارے نزدیک یہ بھی ایک دہریت کی طرف بات جاتی ہے اور غالباً اسی وجہ سے استا تالیس جو تھا وہ عالم کو بارث کو پرائے موغل یا المحرک الاول مانتا تھا کیوں مانتا تھا کیونکہ وہ کہتا تھا عالم تو خود بخود اپنے آپ سے موجود ہو گیا نا تو پھر اس کو اب یہ جو ٹائم ہے یہ حرکت ہے یہ جو موومنٹ ہیں یہ پیدا کرنے کے لیے خدا کی ضرورت ہے تو ان کا یہ خیال تھا تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے عالم کو قدیم مان لیا عالم کو اٹنر مان لیا عالم کو عدلی مان لیا اگر آپ نے تو غیر مخلوق مان لیا تو پھر خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں رہتی دیٹ از دا پوائنٹ تو یہ ابن رشد جو ہے نا یہ اس کا نظریہ بھی میں نے پیش کر دیا ہے آپ نوٹ کر لیں اب آتے ہیں اسٹیفن ہاکنگ صاحب اسٹیفن ہاکنگ کا انتقال ٹو سی ای میں ہوا ہے جس طرح عبدالسلام صاحب ختم نبوا کے منکر و مخالف تھے اسٹیفن ہاکنگ صاحب طبیعت کے کو ماہر تھے مگر انہوں نے اپنی پوری حیات انکار خدا پہ صرف کر دی اسٹیفن ہاکنگ نے ان کا نظریہ ہے کہ ماضی کی جانب زمان محدود ہے لیکن کوئی اول الازمنا یعنی فسٹ ٹائم یا پرائم ٹائم نہیں ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں آپ جائیں تو وقت کی ایک ابتدا تو ہے مگر وہ جو ابتدا ہے نا اس کا نقطہ آغاز نہیں ہے پہلا نقطہ اس کا ہے ہی نہیں یہ میتھمیٹیکل ایک اس نے پرابلم سے حل کیا ہے مسئلہ ابتدا میں بگ بینگ کا نظریہ تھا کہ عالم ایک الیکٹران سے چھوٹے ذرے سے وجود میں آیا ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا اس پر سوال پیدا ہوا کہ یہ مادہ ذرہ صغیرہ کہاں سے آ گیا اس کے جواب میں موسوخ نے کچھ ترمیم کی انہوں نے کہا ایسا کوئی ذرا ہی نہیں دیکھیے نا جب زبر ہوگا تو بہت کتنا عقلم ہاکنگ کا کیسے, کیسے ہیں لیکن اگر ماضی کی جانب جایا جائے, جائے تو وہ کہتے ہیں عالم چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے زبرا نہیں بنتا بلکہ زبرے سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے لہذا یہ عالم اسٹیفن ہاکنگ کے نزدیک نہ ازلی ہے اور نہ دل ابتدا ہے یعنی نائڈل ودا بگننگ نار ایٹرنل یہ ان کا نظریہ تھا صفر وقت نہیں پایا جاتا ان کے نزدیک وقت صفر نہیں پایا جاتا جو بھی وقت پایا جاتا ہے وہ صفر کے بعد کا ہے یعنی وہ لمحہ مومنٹ جس سے پانچ منٹ قبل کوئی وقت کا لمحہ مطلب ایک ایسا لمحہ ضرور پایا جاتا ہے جس سے پانچ منٹ پہلے کوئی ٹائم نہیں ہوگا کوئی دنیا نہیں ہوگی لیکن اس فرضی پانچ منٹ کے وقفے میں وقت حقیقی کا کوئی لمحہ موجود نہیں ہے یہ ہے اس پیپن کا نظریہ اس پہ آج کل دہلیہ حضرات کو بہت ناز ہے اور اس کی ایک مثال میتھمیٹیکل ہے کہ اگر ہم کہیں کہ x از گریٹر دین زیرو لیس دین ون تو اس میں کہتے ہیں وہ زیرو تو شامل ہی نہیں ہے تو یہ ہم کہتے ہیں کہ ٹائم کا زیرو ٹائم ان کے وہاں نہیں ہے لیکن اس میں کیا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نظریہ اب دہری حضرات کو ناز ہے یہ نظریہ سراسر محال عقلی ہے یعنی کہ نیشن امپوسبل ہے عالم کا لا ابتدا ہونا غیر مطلع قبل تک جائے گا اگر نہیں جائے گا تو ابتدا ہوگی لمحہ اولیا ٹائم نہیں ہے وہ بھی یہ ابتدا کی ایک قسم ہے اگر وقت ہر نقطے سے گزرتا ہے تو لا محالہ وہ صفر تک جائے گا اور صفر وقت سے مراد لا وقت یعنی نو no ٹائم نہیں بلکہ الوقت الاول ہے کیونکہ آپ جب بھی پوائنٹ کرتے ہیں نا ون جب کاؤنٹ کرتے ہیں جس سے صفر لکھتے ہیں آپ تو صفر لکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے وہ ایک, ایک وہ پوائنٹ وقت کا ہوگا اگر آپ اس پوائنٹ کا انکار کر دیں گے تو پھر یہ کیا کہتے ہیں ہم پوچھیں گے کہ جب وقت ہر پوائنٹ سے گزرتا ہے تو یہ پوائنٹ آپ نے کس بنیاد پر اس کا آپ نے انکار کر دیا اب خدا کے نہ ہونے کے دلائل اب جو ان لوگوں نے دیے ہیں جو منکرین خدا ہیں وہ کچھ دلائل بھی دیتے ہیں کہ بھائی خدا نہیں ہے, کیا ہے تو اس میں ہم آپ کو ایک کتاب کا نام بتاتے ہیں نان گاڈ یہ ہے نکولس ایویرٹ کی کتاب ہے انہوں نے خدا کے نہ ہونے پر بڑی محنت کی اور حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے کوئی لال ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ جو وہ کر سکتے تھے اور انہوں نے چھوڑ دیا بہت زبردست کتاب لکھی ہے اس کے دو ابواب کا جواب لکھنے کا شکل اس کو بھی حاصل ہوا یہ وا, نعمت کے لیے میں بیان کرنا ہوں عام طور پر زہر کے اعتراضات خدا کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں تعداد اعتراضات دیکھنے کنٹور یعنی کینٹر کا تھیورم خدا کے خلاف استعمال ہوتا ہے بڑا خطرناک تھیورم ہے میتھ میں ہمیں استفالا پڑتا رہتا ہے دوسرا ہے انسان کے ارادے اور اختیار سے استدلال تیسرا ہے خدا کی قدرت اور علم سے خدا کے خلاف استدلال وجود شرط سے خدا کے خلاف کوئی اور خدا کے القادر رکل نہ ہونے سے خدا کے خلاف ایک استدلال خدا کے کچھ نہ کر سکنے سے خدا کے خلاف استدلال اور خدا کے لیے بھی کسی خالق ہونے کا پرانا استدلال جس کا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں کہ اس کا تو جواب دے دیا کہ غیر مخلوق ہے خدا تو اس کا کوئی خالق نہیں ہے اب کینٹر تھیورم پہ آتے ہیں یہ کینٹر تھیورم جو ہے نا 1891 میں شائع کیا تھا اور یہ جرمن سائنٹسٹ ہے کینٹر بڑا زبردست اسکالر ہے اس ریاضی کا ایک تھورم ہے جس کا نام ہے کینٹر تھیورم یہ کہتا ہے کہ سیٹ آف آل سیٹ نہیں ہو سکتا سیٹ آف آل سیٹ یعنی کوئی ایسا سیٹ نہیں ہو سکتا جس کا تمام سیٹوں کا سیٹ ہو اب دہلی حضرات کا ہے کہ سیٹ آف آل سیٹ یعنی مجموع المجموعات نہیں ہو سکتا تو خدا عالم الکل یعنی کہ اومنی سینٹ اومنی سینٹ نہیں ہو سکتا لہٰذا خدا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ خدا اومنی سینٹ یعنی عالم الکل ہوگا العال Al تو کیا نتیجہ نکلے گا کہتا ہے, کہ ہے لیکن گیری مار نے جو کہ ابھی 1962 میں پیدا ہوئے اور تاحیال زندہ ہیں کینٹر تھورم اور بال تعالی کے اوپر ایک بڑا خوبصورت مقالہ لکھا ہے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کینٹر تھورم خدا کا انکار نہیں کر سکتا یہ نوٹ کر لیں پروفیسر گیری مار ہے اور یہ انہوں نے لکھا کینٹر تھورم اگینسٹ گاڈ ڈز ناٹ ورک بہت خوبصورت مقالہ ہے یہ اور اس پہ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کینٹر تھورم خدا کا انکار نہیں کرتا لیکن دہلی حضرات اس مقالے پہ بھی اعتراض کرتے ہیں لیکن اب انہوں نے, نے گیری مار صاحب نے ایک راستہ کھول دیا ہے کہ اب آپ بحث ان سے جاری کر سکتے ہیں یعنی پہلے تو لوگ سمجھتے تھے اس کے علاوہ جہمیہ مابدیا اور محترم اقبال بھی خدا کے ان کو ازبی و کُلی نہیں مانتے جہذا ان کے نزدیک ان کے خلاف بھی یہ تھیورم نہیں چل سکتا لیکن ہم مانتے ہیں جہازہ ہمارے نزدیکی اطلاعات زیادہ خطرناک ہے اس کا حل یہ ہے کہ باری تعلیٰ کو ریاضی کے سیٹ میں نہیں لانا چاہیے یہ پوائنٹ دیکھ لیں ہمارا یہ جواب ہے کہ God does not بلانگ ٹو اینی سیٹ آف میتھمیٹکس کہ یہ بہتر ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ سیٹ کے اندر جب خدا سیٹ نہیں ہے اور کسی بھی سیٹ کا ممبر نہیں ہے تو یہ کینٹر تھیورم خدا بھی اپلائی کیسے ہو جائے گا تو یہ یاد رکھیے گا لہٰذا اگر سیٹ آف اور سیٹ نہ بھی ہو تو بارش اعلیٰ کسی سیٹ کے اندر نہیں آتا اور وہ اس کے باوجود تمام ہر سیٹ کو جانتا ہے اور کسی سیٹ سے لا علم نہیں ہے یہ مسئلہ اس باتیہ آر ایس سی سسٹم میں چلتا ہے ایم کے ایس یعنی مارس کے لیے سیٹ تھیوری यहां पर यह है कि मैथमेटिक्स की दो सिस्टम है बड़े मशहूर हैं, एक आर एफ सी इसे ना समझ लें तो दिल में आ जाता है कि यार आ, RFT सुनते हैं तो के का भी दिल चाहता है कि यार कुछ खाने को मिल जाए तो के नहीं है आर एक मैथमेटिकल सिस्टम है और एक है एम के लिए सेट थ्योरी तो मॉर्थ के थ्योरी जो है वो रिजेक्ट कर देती है कैंटर थ्योर को कि वो इस तरह का कोई सेट नहीं है तीसरी बात यह है گروتھ اینڈ ڈیک یونیورس ایک نئی چیز ہے وہ بھی کینٹر تھیورم سے میرے خیال میں باہر کی چیز ہے تو جب ایسی چیزیں ریاضی میں بھی موجود ہیں جہاں کینٹر تھیورم اپلائی نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ کے علم پر کینٹر تھیورم ہم کیوں ماننے کے اپلائی ہو رہا ہے یہ تو آپ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا دوسرا ایک آرگومنٹ ہے انسان کا ارادہ اور اختیار یہ نوٹ کر لیں سوال یہ نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے بلکہ یہاں استدلال یہ ہے کہ انسان مختار ہے اور انسان کا مختار ہونا خدا کے نہ ہونے کی دلیل ہے یہ ہے آرگومنٹ کہ اگر انسان کو وہ نہیں کہتے جیسے جبر و قدر کا مسئلہ ہے کہ خدا انسان مجبور ہے کہ مختار ہے وہ یہ نہیں کہتے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان تو مختار ہی مختار ہے مگر انسان کا مختار ہونا اس کی دلیل ہے اکارڈنگ ٹو دیم کہ خدا نہیں ہے اب دیکھے کیا ہے اب وہ جو دلیل دیتے ہیں نا اس کی بیسک آرگومنٹ کیا ہے کہ اگر انسان کو اختیار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو فیل ایکٹ اس کی قدرت یعنی پاور میں ہے وہ کر سکتا ہے یعنی چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے لیکن اگر بارش والا کا علم عدلی یعنی ایٹرنل نالج ہے کہ انسان وہ فیل نہ کرے گا پھر بھی انسان کو اختیار ہے کہ وہ فیل کرے تو یہ علم الباری کو غلط کرنے کا اختیار ہے اور اگر انسان کو علم الباری کے غلط کرنے کا اختیار ہے تو پھر خدا نہیں یہ جبر کا مسئلہ نہیں سراسر قدر کا مسئلہ ہے مزے کی بات تو یہ ہے کہ اصلاح سب سے پہلے عمر خیام نشا پوری نے جو تھرٹین تھرٹی سی ای میں ان کا انتقال ہوا ہے پیش کیا تھا اس کے بعد مذاہب ابراہیمیہ یعنی یہودیت عیسائیت اور اسلام کے علماء و متقلمین اس کے جواب دینے میں آج تک مصروف ہیں یہ انہوں نے پیش کیا تھا عمر خیام صاحب نے کہ یہ ایک سوال تھا وہ بڑا مزے کا ہے کبھی موقع ملے گا تو تفصیل سے بیان کریں گے اس کے بعد نفیر الدین توسی ان کو دین تصوی نہ سمجھ لیں یہ 1274 اور علامہ شبیر احمد عثمانی نے 1949 میں اس کا جواب دینے کی کوشش کی مگر جواب نہیں دے سکے اگر متضلہ ہوتے تو معلوم نہیں اس کا کیا جواب دیتے بہرحال دریا حضرات اس اطلاعات کو بڑا بڑھا چڑھا کر انٹرنیٹ پر پیش کرتے ہیں تو ابھی اس میں اس کا آگے میں جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ کیا ہے اس کا تیسرا رخ ہے امریکی فلسفی ہے کین انر ہیما یعنی نائنٹین ففٹی سیون سے تاحال حیات ہیں ان کے نزدیک بالی تالی ایک ساتھ القادر کل یعنی کہ اومنی پورٹنٹ اور العالم کل ال یعنی اومنی سینٹ یا اومنی شینٹ نہیں ہو سکتا اب ان کی دلیل ہے ذرا سی انگلش میں دیکھ لیتے ہیں اف گوڈ از اومنی پورٹنٹ دین ہی شوڈ بی ایبل ٹو کریٹ اے بینگ ود فری ول اف ہی از اومنیٹ ہی شوڈ نو واٹ سچ اے دس رینڈرنگ ود آؤٹ ول اہل ہم جانتے ہیں کہ یہ وہی العمر خیام صاحب کا نونیشا پوری صاحب کا نظریہ ہے اور اس کا دوسرا روخ ہے بلکہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر انسان ہم کو اختیار اور خدا کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو ہمیں خدا کو تسلیم کر دیں گے اختیار کو غلط کر دیں گے یہ نہیں ہے کہ اختیار کے خاطر ہم خدا کا انکار کر دیں اس کا تو بیسکلی یہی جواب ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ انسان کا اختیار دلیل ہے کہ خدا نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم انسان کے اختیار نہیں مانتے خدا کا انکار نہیں کر سکتے ایسی دیسی بات ہے تو اس کے باقی اس کو کیا کہتے ہیں اختیار کے سبب علم باری اور بائیس سالہ کا انکار نہیں ہوگا باقی آباد بڑی طوین ہے اس میں بڑی لمبی لمبی بحثیں ہیں اور جانبین سے بہت دلائل لیے ہیں اور کیا کہتے ہیں تو میں نے تو اس کو صرف ایک ایک آپ کو آئیڈیا پیش کیا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے تو بہرحال ہم یہ کہہ دیں گے کہ انسان کو اختیار کو ہم انکار کر دیں گے کیونکہ ہمیں خدا اور ان اختیار میں اگر کسی کو چننا پڑے تو انسان کو ہم یا کسی کا بھی اختیار رد کر سکتے ہیں خدا کا وجود نہیں رد کر سکتے تو شرم اب یہ بھی ایک دلیل ہے خدا کے نہ ہونے پر تو شرم جو ہے نا ایک ساتھ ایسک ایفی... یا ایفی چورس اور یہ ٹو سیونٹی بی سی ای کے آدمی ہیں اور دوسرے ساتھ ہے ایس ایم فرو ایس تو یہ دو ہیں ان میں سے ایسپرو کا ہم ذکر نہیں کریں گے ایپیکیورس کا کریں گے ایپیکیورس نے آج سے تین ہزار سال پہلے خدا کے خلاف ایک استطل کیا جو بعض بلکہ اکثر بحریہ حضرات یہی کہتے ہیں کہ یہ استطلاح کا جواب امپاسبل ہے ان کا نظریہ لیکن ان کا استطلال کیا ہے اب میں انگلش میں یہ پڑھ رہا ہوں بڑا مزے دار ہے کہ گاڈ از ولنگ ٹو اینی ہیلیٹ ایون بٹ ان ایبل ٹو ڈو سو دین گاڈ از ناٹ یعنی اگر خدا جو ہے ارادہ کر رہا ہے کہ ایون کو ختم کر دے مگر کیا کہتے ہیں وہ اس کو ختم نہیں کرنے پہ خاصے تو پھر وہ عملی پورٹنٹ القادر الفاظ نہ ہوا اف گاڈ از ایبل ٹو این ہی لیٹ اینی ہی لیٹ ایون بٹ ناٹ ولنگ ٹو ڈو اٹ دین گوڈ از میلوولنٹ میلوولنٹ کا مطلب ہم لوگ ترجمہ میں صفی کر دیتے ہیں اس کا انگلش میں جو معنی ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اردو میں میں اس کا کوئی اچھا لفظ سمجھ میں نہیں آتا میرے سوائے صفی کے اور سفی کا معنی بیوقوف نہیں ہے پھول نہیں ہے ہماری کتابوں میں لفظ صفی استعمال ہوتا ہے مگر صفحی کا معنی مینوینٹ ہے خدا if God is neither willing to annihilate evil nor is able, able to do it then why to call him God اور آخری استعمال آخر کرتا ہے کہ God is to annihilate evil and able to do so ایبل where comes the ایون تو یہ اس کا وہ استدلال ہے جو آج تک بڑا مشہور مانا گیا ہے اور دریاز آپ کو اس پر بھی ناز ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ تھری تھاؤزینڈ ایئرس ود وہ یہ جواب دیتے ہیں تو اس کا کیا ہے کہ اس کا جواب جو ہے نا یہ تسلیم پر لیا گیا ہے کہ یہ جو ہے صرف اور صرف عشاء کے پاس ہے اور کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے اور یہ ہے کہ ہر وہ فیل جس پر بال تعالی قادر ہے اس فیل کے کرنے کا بالی تعالیٰ کو حق ذاتی اور قدیمی ہے یعنی وہ فیل جو جس پر اللہ قادر ہے اس کا کرنے کا حق بھی رکھتا ہے تو جس فیل کا حق بالی تعالی کو ہے اس کو فیل کو کرنے کو ہم کبھی بھی مینولینٹ نہیں کہ سکتے اس بنیاد میں مینولینٹ اس کا کو کسی حال میں ہم کہہ ہی نہیں سکتے ذرا یہ نوٹ کر لیں تو یہ کسی فیل کا فائل مینوولینٹ اس وقت ہوگا جب اس کو اس فیل کا حق نہ ہو اس پر رائٹ نہ ہوتی یہ اشارہ کئی پاس اس کے جواب ہے اور کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے اچھا خدا کے قادر نہ ہونے پر استدلال اور اس سے انکار ہے خدا اب یہ کہتے ہیں خدا کی ایک قدرت ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ خدا اگر القادر پورٹنٹ ہے تو اپنے کو فنا کرنے پر قادر ہے یا نہیں اپنی پہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے یا نہیں یا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے وغیرہ وغیرہ اس قسم کے سوالات آپ کو کتب دہریہ میں مل جائیں گے بلکہ عام کتب میں بھی مل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ معلوم گا کہ خدا نہیں ہو سکتا کیوں اگر خدا ہوتا تو قادر کل ہوتا وہ قابل کل نہیں تو خدا نہیں اس کا جواب یہ کہ بھائی صاحب کی قدرت غیر متناہی ممکنات اخلیہ پر ہے محالات اخلیہ پر نہیں ہے اور محالات محالات اخلیت پہ تو بہتری نہیں ہوتی یہ ساری قدرت اللہ کی ممکنات پر ہے تو یہ اطلاع تو اب اہمیت ہی کو چکا ہے اب یہ بات دہریہ بھی اطلاع اب کتابوں میں نہیں لکھتے ہیں ان کو جواب پر ٹکڑے مل چکے ہیں کہ خدا کی قدرت کا تصوری ان کا غلط ہے تو اس کا جواب ان کو اتنا مل چکا ہے کہ اب یہ بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں اور خدا کے یہ جو کسی محالۂ اقلیت قدرت کا نہ ہونا یہ ایپسلوٹ پاور اف گاڈ کے منافی بھی نہیں ہے کا مسئلہ اب یہ ذرا خدا کے تمام کمالات یعنی پرفیکشن بالفیل ہے یعنی ان ایکچول ہیں اور بال استعداد یعنی ان پوٹینشیل نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہے تو خدا کچھ نہیں کر سکتا یہ اس طرح کا افعال بال ہو جائیں گے افسوس کی اصطلاح سب سے پہلے مسلمان عالم ایوب دہلوی صاحب نے پیش کیا تھا ایوب دہلوی بہت بڑا عالم ہیں۔ بہت بڑے مفکر ہیں اور بہت غلط باتیں بھی کہتے ہیں اور بہت اچھی باتیں بھی کہتے ہیں ان کی ہاں بہت زبردست غلط باتیں بھی کہتے ہیں جب ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں تو یہ انہوں نے غلط بات کہی تھی انہوں نے یہ کیا کہا تھا انہوں نے کہا کہ خدا کے جس طرح صفات بل فیل ہیں اسی طرح خدا کے افال بھی بال ہیں غور کر لیں تو ان کا یہ نظریہ تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ بائیس سالہ کی صفات بل ہیں افال بال نہیں ہیں وہ بال قدرت ہیں بالقدرا بلکہ قدرت تو نہیں قدرا وہ بالقدرا ہے اور بال استعداد ہیں خود افال کو بار تعالیٰ کے کمالات میں شمار نہیں کیا جاتا صفات کو کیا جاتا ہے یہ فرق دیکھ لے یعنی ایکیبیو اور ایکس کا فرق ہے جو اس کو نہیں کرے گا وہ پریشان ہو جائے گا اردو میں کہا جائے گا کر سکنا سے مراد قدرا ہے اور کرنا سے مراد فیل ہے یاد رکھیے بال فیل کے الفاظ سے مراد بال وجود ہے زیادہ اشتراک کے لفظ سے اشتراک کے معنیٰ کا مغالطہ نہیں ہونا چاہیے یعنی صفات الباری بل فیل ہے افال الباری بال فیل نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو پیدا کر دے اپنے افوال کو چاہے تو نہ کرے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ہے اچھا اب یہ ایک سوال ان کا پرانا ہے اس مسئلے کا ذکر ہو چکا ہے کہ خدا کے لیے بھی کیا کوئی خالق ہے اس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ خدا غیر مخلوق ہے ازلی ہے اور اس کے لیے کوئی خالق نہیں ہے یہ سوال جو ہے بلکہ متضلہ جو قرآن کو مخلوق مانتے تھے وہ بھی خدا کو غیر مخلوق ہی مانتے ہیں تو آپ یہ نوٹ کر لیں کہ ان کے اکثر جو استدلالات ہیں نا وہ اسی قسم کے ہیں جن کو میں نے ایک اجمالی خاکہ پیش کر دیا ہے اب خدا کے ثبوت پہ بھی کچھ لوگوں نے دلائل دی ہے وہ بھی ٹوٹ گئے ہیں جب ان کا بھی ایک ہو جائے تو ہم کبھی بات کریں تو یہ ٹوٹے پھوٹے دلائل تو نہ پیش کریں ٹھیک mm. ہے اب یہ ایک تھے انسلم اس کا معرب ہے انسلم یہ الیون سی ای میں انہوں نے ایک دلیل بنائی اس یہ کیجیکل پروف کہلاتا ہے اور ایک زمانے میں اس نے یورپ نے پہلکا مچا دیا تھا ان کا خیال تھا کہ اس کا تو جواب ہی نہیں ہے مگر اس کا جواب ہو گیا ان کا استعلال ہے کہ خدا پرفیکٹ بینگ ہے ٹھیک ہے اگر خدا موجود نہیں تو پرفیکٹ بینگ موجود نہیں ٹھیک ہے آپ نے فرض کیا کہ ایک پرفیکٹ بینگ ہے اگر وہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فرض نہیں کیا کہ پرفیکٹ بینگ ہے یہ اس کا استعلال ہے یہ تنافع ہے لہٰذا آپ نے فرض کیا تھا کہ پرفیکٹ بینگ ہے لہٰذا خدا ہے یہ ان کی دلیل ہے کہ آپ صرف فرض کرتے ہیں اور اگر فرض کرتے <تصف> ہیں تو وہ ہے لیکن یہ دلیل اذان ہو گئی ذرا غلط ہے تصور اور موجود خارجہ میں فرق ہوتا ہے تصور کا خارج میں ہونا لازم نہیں آتا آپ پرفیکٹ بین کو فرق کر سکتے ہیں اس کا تصور کر سکتے ہیں خواہ وہ خارج میں موجود ہو یا وہ خارج میں موجود نہ ہو یعنی نہ ہو تو آپ فرق کر سکتے ہیں کسی چیز کو موجود فرق کر سکنا اس کی اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ خارجن بھی موجود ہے اگر یہ دلیل صحیح ہوتی تو کئی پرفیکٹ بینگ یعنی کئی خدا مان لیے جاتے ہیں بھائی کیا کہتے ہیں ہم تو فرق کر سکتے ہیں دو خدا تو پھر دو خدا ہوں گے تو یہ دلیل تو اچھا ہی پر ٹوٹ گئی یہ تو مطلب ٹوٹنی بھی چاہیے تھی تو یہ کہ اصطلاح یہ غلط دلیل ہے اس کے علاوہ ایک اصطلاح یہ ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی علت ہی ہوتی ہے تو یہ سلسلہ قبل کی جانب میں ماضی نہیں کہوں گا قبل کی جانب یعنی بیک ورڈ کی جانب انفیٹ نہیں جا سکتا تو فائنائنٹ سیریز بنے گی تو فائنینٹ سیریز بنے گی تو کوئی ایسی بینگ بھی ہوگا یا کوئی ایسا کوز بھی ہوگا جس کے آگے سلسلہ رک جاتا ہے اب اس کے اندر کیا خامی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہر شے کا کوئی علت ہے تو یہ انفنٹ سیریز ہوگی پھر پھر یہ فائنائنٹ سیریز ہو ہی نہیں سکتی ورنہ ایسا فرد ہوگا جس کی کوئی پہلے کوئی فرد نہ ہو تو یہ ہر شے تو نہیں ہوا تو یہ دوسری ان کی غلطی ہے تیسری ایک دلیل ایک زمانے میں بڑی مشہور ہوئی تھی اور وہ ذرا مزے کی ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹ گئی وہ کہ خدا امپاسبل نہیں यानी कि वो पॉसिबल है किसी इम पॉसिबल वर्ल्ड में नहीं है अब इसमें अगर अंग्रेजी का अगर इस्तेमाल करूँगा उर्दू में तर्जुमा करते हुए मसायल पैदा होंगे ज्यादा पॉसिबल है अगर पॉसिबल है तो पॉसिबल वर्ल्ड में से किसी एक वर्ल्ड में है अगर किसी एक पॉसिबल वर्ल्ड में है तो ओमनी प्रेजेंस होने की वजह से हर पॉसिबल वर्ल्ड में होगा और अगर हर पॉसिबल वर्ल्ड में होगा तो रियल वर्ल्ड में भी होगा और अगर रियल वर्ल्ड में भी होगा तो होता है ये दलील है उनकी अच्छा जी अब यहाँ पर क्या ये टूटी क्यों है کیونکہ یہاں پر ورلڈ سے مراد المجمت القلیہ ہے یعنی ریشنل سیکس ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کوئی دنیا کوئی عالم کیونکہ عالم ہوگا تو موجود ہوگا تو یہ ایک فکری ایکگرافی ورلڈ ہے تو لیکن اس میں کیا پرابلم ہے جو اصل پرابلم ہے کہ پوسیبل ورلڈ کی دو قسمیں ہیں ایک ہے سوری جی... ایک ہے کونٹیجنٹ ورلڈ اور ایک ہے نیسیسری ورلڈ تو اگر نیسیسری ورلڈ میں ہوگا خدا تو کانٹیجنٹ ورلڈ میں نہیں ہوگا اگر کانٹیجنٹ ورلڈ میں ہوگا تو وہ نیسسری ورلڈ میں نہیں ہوگا تو دل تو یہیں سے ٹوٹ گئے اور ایک دلیل ہے جو میں تھوڑا ذکر کر دوں اوقم ریزر اوقم ریزر یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کی دو تشریحات ہوں ایک پیچیدہ ہو اور ایک سادہ ہو تو پیچیدہ کو آپ اس ریزر کے ذریعے رد کر دیں وہ کہتے ہیں خدا کا جو تشریح ہے نا عالم کی بڑی پیچیدہ ہے اور لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ عالم کو بھی مان لیں نا کہ خدا نہیں ہے تو بڑی پیچیدہ تشریحات ہیں پہلی بات دوسری بات ہے یہ قاعدہ ہی غلط ہے ہم اوقم ریزر کو خدا کے اوپر اپلائی کر ہی نہیں سکتے یاد رکھ عقم نظر ہم رد کرتے ہیں اور یہ بھی بعض جگہ چل سکتا ہے ہر جگہ یہ عقم نظر آپ کا نہیں چل سکتا یہ جو ہر جگہ چلا دیتے ہیں نا یہ بہت ہی بڑی غلطی ہے اچھا جی یہ ایک بات ہو گئی ہے اب ایک ہم کو تقریباً ساری باتیں آپ کو بتا چکا ہوں چند ایک دہریازات بڑے چالاک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑیں اس کو خدا ہے یا نہیں ہے ہم مان لیتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی طاقت ہے لیکن قدیم طاقت نہیں ہے انفکٹ طاقت نہیں ہے محدود طاقت ہے چھوٹے موٹے جو ہیرا زیوس یہ یونانی دیوتا اس طرح کا کوئی ہوگا خدا چھوٹا موٹا ٹھیک ہے یہ مان لیتے ہیں زیوس ہے ہیرا ہے حیرز ہے حیدوز ہے تو اس طرح کا مان لیجیے چھوٹے موٹے خدا کو لیکن اس طرح کا خدا جس طرح کے ابراہیمی مذاہب مانتے ہیں وہ نہیں چھوٹے موٹے خدا مان لیجیے چلیں ٹھیک ہے یہاں پر مقامت تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی بات ہے جیسے دجال جب آئے گا تو وہ بھی کہے گا کہ میں خدا ہوں تو ایک انسان ہوگا تو وہ تو ایک محدود ہوگا تو سب جانتے ہیں کہ دجال تو محدود ہے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ جائے گی لیکن وہ خدا کیا کہتے تو اس طرح کا خدا تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جو محدود ہو ہمارا خدا تو لا محدود ہے اور ایپسلوٹ ہے تو یہ ذہن میں رکھ لیں اب کچھ کتابیں دیکھ لیجئے جو آپ کو کافی مدد کریں گے ان مسائل کو سمجھنے کے لیے مقام الاسلام جین ہے ڈائریکٹلی مدد نہیں کرتی ہے امام اشری کی لکھی ہوئی علامہ حریف ندوین نے ترجمہ کیا ہے اچھی کتاب ہے بہت سارے کانسیپٹ آپ کو اس سے کلیئر ہوں گے لیکن یہ ڈائریکٹلی ایس پر نہیں ہے تاریخ متضلہ ہے شاعر کردہ نفیس اکیڈمی متضلہ کے عقائد کو سمجھنے کے لیے مدد دیتی ہے مگر ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو تحریت کو بھی سمجھنے میں مدد دیتی ہے کندل فوائد شرح عقائد زبردست کتاب ہے اور شرح عقائد کی شرح ہے یہ اردو کی شرح ہے لیکن حیدر شراع قید عربی میں بتائیے یہ اس کی اردو شرائط بڑی علمی کتاب ہے تو خدا کے بارے میں بڑے تصورات کو کلیئر کلیئرفائل کرتی ہے بڑی اچھی کتاب ہے انتخاب الاسلام حجت الاسلام عبحثہ شاہجہاں پور میلہ خدا خدا شناختی تصویر القائد تقریباً پذیر مانا قاسم نامسوی کی ہیں یہ بھی کانسیپٹ کو بڑا کلیئر کرتی ہیں علم الکلام شبلی نومانی کی ہے مجھے اس پہ تھوڑے سے اشکالات ہیں لیکن کتاب اچھی ہے کانسیپ پیش کرتی ہے علم الکلام علامہ اجلیس کاندھلی کی یہ کتاب ہے اچھی کتاب ہے کہیں کہیں اس میں کچھ پرابلمز ہیں لیکن یہ ایک اچھی کتاب ہے ماضی کے مزاج سفت حسن صاحب کی ہے ستِ حسن صاحب یا سفت حسن صاحب جو آپ کہنا چاہیں میں تو ان کو سفت حسن کہتا ہوں کیونکہ یہ بڑے عجیب و غریب انسان تھے تو یہ ان کی کتاب آپ پڑھ لیجیے یہ کتاب کسی حد تک آپ کو مطلب یہ کہ مدد کرے گی مگر یہ یاد رکھیے گا کتاب کے اندر کافی غلطیاں ہیں खुदा नंबर न्याज की लिखी हुई है नहीं जी नहीं नयाद फतहपुरी साहब ने जबना अपने तरफ मंसूब कर लिया किसी और की बेचारे ने लिखी थी इन्होंने अपनी जान मंसूब कर लिया लेकिन अब ये किताब जरूर पढ़े इसमें काफी मुफीद मालूम है वाई कैंटर थ्यूरम अगेंस्ट गॉड डज नॉट वर्क प्रोफेसर गैरी मार साहब की तो मैं जिसको कहता हूँ बड़ी अच्छी किताब है सेंटिस थॉमस द ग्रेट इसकी सुमा थैलॉजी का सुमा थेलॉजी का फिर बाल थम्मा थेलॉजी का पढ़ते हैं ये भी आपको काफी मदद करेगी खुदा के बारे में कॉन्सेप्ट اور خدا کے خلاف پڑھنا ہو تو نان ایگزٹینس آف گاڈ بائی نکولس ایوریٹ جو خطرناک کتاب ہے ریکسرچ آف تھاٹ جو ہیں یہ مجھے اتنی اچھی نہیں لگی لیکن کہیں کہیں مدد کرتی ہے لیکن عبدالحفیظ الحفیظ صاحب نے بھی اس مسئلے پہ کتاب لکھی ہے اومنی سینس بلکہ مقالہ لکھا ہے اومنی سینس اینڈ ہیومن فریڈم بائی عبد الحفیظ اچھا مقالہ ہے اور کافی مدد کرتا ہے تو ہو سکتا ہے بات خدا سوال کریں کہ اس مطالعے کی ضرورت ہی کیا ہے لیکن ایمان کی دفاع کے لیے یہ مباحثات ضروری ہیں بلکہ علمی جہاد ہے افسوس کے اس وقت دہلی حضرات کا سب سے زیادہ مقابلہ عیسائی فضلہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ڈائریکٹ ان مسائل سے واسطہ پڑ رہا ہے لیکن ان کا اکثر مواد ہم سے ماخوذ ہے آپ نیٹ پہ جائیے خدا کے دلائل دیکھیں تو ایک دلیل آپ کو ملے گی کلام آرگومنٹ یہ ہمارا آرگومنٹ ہے یہ کرسچن کا آرگومنٹ نہیں ہے مگر آج کل سب سے زیادہ پوری دنیا میں جو تھیزم ہے یعنی جو مخالفین ہیں ایسیزن کے وہ یہ آرگومنٹ استعمال کر رہے ہیں تو دہلی حضرات کا مقابلہ ایک جہاد ہے اور فرد ہے اس ضروری نہیں ہے کہ آپ سے جنگ اٹھائیں ان کو مارنا شروع کریں یہ نہیں آپ علمی طور پہ ان کے دلائل کا جواب دیں اس خوف سے کہ وہ ہمارے جواب کا پھر جواب دیں گے تو یہ اس سے ہم جواب دینا ترق نہیں کر سکتے اس مقابلے میں ابتدائی معلومات فراہم کی گئی ہیں ہر آدمی کو ان تقریب مسائل پر عبور نہیں ہو سکتا لیکن کم از ات کم اتنا تو ہم ضروری ہے یہ اتنی باتیں کم از کم ہم جانیں کہ ان کے بنیادی دلائل کیا باقی نہیں ہیں باقی تو ڈیٹیلس جو علماء کے بھی ہیں باقی مماحثات علماء وفض اللہ متقلم و معقولین کے کام آئیں گے اس مباحث کی اب ان کی یہ, یہ سائٹا سائٹ کے خلاف ایسی دلیل ہے نا تو خود میرے ساتھ ہوا کہ ایک صاحب ایک نے لکھا ہوا تھا یو خدا کا کیا کہتے ہیں یہ وہی سائٹ پڑے جس کو اپنے خدا کے اوپر مکمل یقین ہو کہ خدا ہے ورنہ کس نے لوگ اس سائڈ پڑھ کے دہریا ہو گیا سب سے پہلے آپ یقین مانے میں نے وہی سائٹ کھولی میں نے کون سی ایسی دلیل دی ہے کہ انسان جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے اسٹرینتھ ہو جائے کہ بھائی یہ خدا نہیں ہے تو آپ بات یہ ہے کہ اب جب آپ پہلے کہہ سکتے تھے بھائی یہ مت کرنا یہ مت کرنا یہ مت کرنا یہ مت پڑھو علما لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز مت پڑنا گمراہ ہو جا کے ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا جو کے ماننے والے ہیں وہ چار پانچ لوگ مان جائیں گے لیکن کیا ہوگا کہ آپ تو یہ اچھا بھائی اس میں خدا کے انکار میں کوئی مضبوط دلیل ہے تو وہ بیچارہ جو پانچ وقت نمازی بھی ہے اور روزے بھی رکھتا ہے سب سے پہلے وہ کلک کرے گا اور کہے گا یا سب سے پہلے یہی سننا ہے کون سی دلیل دی ہے اب اگر آپ کے پاس کی دلیل نہیں ہے جواب نہیں ہے تو وہ شیکی تو ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے پاس دلیل ہے یا اس کے پاس تو آپ کچھ نہ کچھ اس کے جواب میں کہیں گے تو پھر وہ کمپیر کرے گا پھر وہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ دہریا کو قائل کر سکیں لیکن یہ بھی بہت ہے کہ دہریا کا اعتراض آپ کے اوپر آئے تو آپ اس کو ریپیل کر دیں तो जैसे हम लोग ये करते रहते हैं तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ पसंद आया होगा तो इसके लिए मैं आप लोगों को सुनने का शुक्रिया अदा करता हूँ जवाब तो करते हैं